کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے وہ دریا اسے کناری پر ڈالے کہ اسے وہ اٹھلے لے جو میرا دشمن اور اس کا دشمن اور میں نے تجھ پر اپن طرف کی محبت ڈالی اور اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے تیار ہو